بسم اللہ الرحمن الرحیم حامم تنظیم من الرحمٰن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے حامیم اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب کتاب الفصیلت آیا تو ہو ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں قرآن عربین عربی قرآن ہے قومی یعلمون جاننے والی قوم کے لیے بشیروں و نذیرہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ارادہ اختر الحم پس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے فملہ یس معاون پس وہ نہیں سنتے وقالو انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل فی اکنت پردے میں ہیں مما تدلغنا ال ہی اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وفی آدانی نا اور ہمارے کانوں میں وقر ان بوجھ ہے بینی کار ہمارے اور تیرے درمیان حجاب ہے فعمل پس عمل کر اننا عاملون بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں قل کہہ دیجیے اناما انا بشر مثلکم بے شک میں تو صرف تمہارے جیسا بشر ہوں یوہا وحی کی گئی ہے میری طرف انا ماں الکم الحم واحد کہ بے شک تمہارا علا ایک ہی علا ہے فستقی عقی منہ الی ہی پس سیدھے رہو اس کی طرف پست ہو اس سے بخشش طرم کرو وبیرمشرقین اور ہلاکت ہے مشرقوں کے لیے اللہ دینہ لائی اتو ن وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ وہ ہم بالآخراتی ہم کافرون اور وہ آخرت کے ساتھ اخر کرنے والے ہیں ان الین امن وصالحاط یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک لحم اجرم غیر ممنون ان کے لیے اجر ہے ختم نہ ہونے والا پل کہہ دیجیے تک فرو کیا تم کفر کرتے ہو واقعی بلدی اس ذات کے ساتھ خالا قلعہ جس نے پیدا کیا ہے زمین کو فی یومینی دو دنوں میں و تجعل علہ اندادا اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک دال کا رب العالمین یہ رب ہے سب جہانوں کا وجالہ فیحا رواصیہ من فوقی ہا اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اس کے اوپر وبارہ کا فی اور برکت لکھی اس میں وقت درافی ہا اکواتا ہا اور مقرر کی اس میں اس کی غزاء فی اربعہ ایام چار دنوں میں سوائن لسائلین برابر ہے سوال کرنے والوں کے لئے سمستوائل السمائی پھر متوجر ہوا آسمان کی طرف یا دخان اور وہ ایک تھوان تھا فقال لہا پس کہا اس کو ولی الارضی اور زمین کو اعتیاء توعن او کرہا آو خوشی یا نخوشی سے قالتا ان دولوں نے کہا اتینا ہم آئے اختائعین خوشی کے ساتھ فقلاہن سبع سماوات فس کیا ان کو سات آسمان فی یومینی دو دنوں میں و اوحا فی کل سمائن امرہا اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وہی کی وزین دنیا اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بھی مسابحات چراغوں کے ساتھ وہ اور حفاظت ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس کا جو سب پر غالب اور بہت زیادہ جاننے والا ہے ان آراضوں پر سے اعراض کریں فقول بس کہہ دیجیے اندر تو کم سائقہ میں ڈراتا ہوں تم کو ایک ایسی کڑک سے متلا سائقاتی عادم و تمود جو کہ آد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی اس جا ات ہم رسول اس جا ات رسولو جب ان کے پاس رسول آئے ممبینی عیدی ہم و خلفی ہم ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اللہ تعود اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی تعالو انہوں نے کہا لو شاء اور اگر چاہتا ہمارا رب لا لا تن تو اتارتا فرشتے خ بما بیمار ارسل تم بھی ہی ہم اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرنے والے ہیں بغیر الحقی البتہ جو عاد تھے انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے وقالو انہوں نے کہا من اشد منا قوت کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت کے اعتبار سے اولم یارو کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ اللہ کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے خالہ قاہم جس نے ان کو پیدا کیا ہے وا اشد منهم قوۃ و ان سے زیادہ سخت ہے قوت کے اعتبار سے وقالم بیاتی اور تھے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے فارسلنا علیہم ریحان سرسرا پس ہم نے بھیجی ان پر ایک تیز و تند ہوا فی ایام النحسات نحوست والے دنوں میں لینذقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزیہ رسوائی کا عذاب فی الحیاتی دنیا دنیاوی زندگی میں والا آداب الآخراتی اقزا اور آخرت والا عذاب زیادہ ہے وہ ہم لنسارون اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے وہ اماں تمود اور جو سمود تھے فہد نا پسم نے ان کو ہدایت دی فستا ابو العما الْحُدَى انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کیا ترجیح دی فاقاد الداب الحونی ان کو رسوا کن عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا کانو اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے وَنجَّئِنَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے بکان اور وہ ڈرتے تھے ویوما یوشر اللہ اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دشمن الا آخ کی طرف فہم یو پس وہ روکے جائیں گے جا ہتہ کے جب وہ اس کے پاس آئیں گے ماں جا اد علیہ سمرو ہوں حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے گواہی دے گی ان کی سماعت و ابسارہم اور ان کی بسارت و جلودہم اور ان کے چمڑے بھی ما کانو یعملون اس چیز کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے وقالو اور وہ کہیں گے لی جلودہم اپنے چمڑوں کو لما شہید تم علینا تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو قالو وہ کہیں گے کہ انتا قا اللہ, اللہ دی ہم کو بلوایا ہے اس ذات نے اللہ دی انتا شہین جس نے بلوایا ہے ہر چیز کو وہ و خالہ مرۃن اور اس نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار وہ الہی ترجعون اور تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے وہ ماکن تم ترونا اور نہیں تھے تم پردہ کرتے این یشاد یا چھپتے این علیکم علیہ کے گواہی دے تم پر تمہاری سماعت والا ابسار اور نہ تمہاری آنکھیں والا جلود اور نہ تمہارے چمڑے والا کن تم اور لیکن تم نے گمان کیا ان اللہ لا علم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کثیرا مما تعملون اس میں سے اکثر جو تم عمل کرتے ہو غداری کم ضن و کم اللہ ذنن تم یوربی کم اور یہ تمہارا وہ گمان ہے جو تم نے کیا اپنے رب کے بارے میں ارداک اس نے تم کو ہلاک کر دیا فسبہ تم مین الخاصرین بس ہو گئے تم خسارا پانے والوں میں سے فعس بیرو بس اگر وہ صبر کریں فنار و متمل تو آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے وعینستابو اور اگر وہ عذاب ہلکا کرنا طلب کریں معافی کی درخواست کریں فما ہوں مین تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے یا ان وہ عذاب عذاب ہلکا نہیں کیے گئے ہوں گے بقینالہم قرانا اور ہم نے مقرر کیے ان کے لیے کچھ ساتھی فزین لهم پس انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے ما بین اعینهم بما خلفهم جو ان کے آگے اور جو پیچھے تھا وحق علیہم القول اور ثابت ہو گئی ان پر بات امم ان امتوں میں ان قوموں کے ساتھ قد قدخل من قبل جو گزر گئی ان سے پہلے من الجن وال ان سی انسانوں اور جنوں سے ان نہمکان خاسرین خاصرین بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے وقال اللہ دینا کافر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسم ابلی حاضل قرآن نہ تم سنو یہ قرآن و لغ فی ہی اور اس میں شور کرو لہ کم تغلی کہ تم غالب آ جاؤ فلاں نہفارو آداب ان قریب ہم پس ہم ضرور ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت آداب اللہ کانو یا ملون اور ہم ان کو جزا دیں گے اس چیز کی برائی کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے ظالی کا جزا اللہ نارو یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ لہوم فی حا دار اس میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے جزا ام بھی ماں کانوں بھی آیاتی یہ یہ بطور جزا ہے اس چیز کے وجہ سے اس چیز کے بدلے جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے وقال اللہ دینہ کافر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے آرین اللہ دینی اللّلہ دکھا ہم کو ربانہ ہمارے رب اللہ دکھا ہم کو وہ دونوں عدل لانا جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا من الجنی بل انسی جنوں اور انسانوں میں سے نج علما تحت ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈالیں پونا من السفلین تاکہ وہ ہو جائیں نچلے لوگوں میں سے فرشتے اللہ تحزن کے نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم زدہ ہو وہ ابشر و بال جنت اللہ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ کن تم تم جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے نہنو اولیاء کم فلحیات دنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں وفیل آخراتی اور آخرت میں والا کم اور تمہارے لیے اس میں ما انفسو کم وہ ہے جو چاہیں تمہارے دل والم اور تمہارے لیے فیحا اس میں ہے ما تدعون جو تم مانگو گے نزولا من غفور رحیم یہ مہمانی ہے میزبانی ہے بہت زیادہ بخشنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے کی طرف سے پون احسن قَوْلًا اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے ممن اس شخص سے دا اللہ جس نے بلایا اللہ کی طرف وعمل صالحا اور کیے نیک وکال اور کہا انڈل مسلم بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں ولابی حسن تو ولاس سی آ اور نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور برائی ادفا بلتی یہ آسن اس کے ساتھ دفاع کے ساتھ جو اچھا ہے اللہ کا و تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے کہ وہ ایسا ہوگا گویا کہ ولی حمیم دوست ہے گہرا دلی دوست وما اور نہیں دیا جاتا دیا جاتا یہ بات اللہ اللہ دینا مگر وہ شخص سابر ہو جنہوں نے صبر کیا وما اور نہیں دی جاتی یہ چیز مگر اللہ زحدن عدیم اگر اس کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے بہت بڑے حصے والا ہے وہ اماین جاغنہ کا مین شعیع توانی نظم اور اگر کبھی شیطان سے تجھے کوئی اکساہٹ ابھار دے پھنستا اس پس پناہ مانگ بلّہ ہی اللہ کی انا ہوا سمیع العلیم بے شک وہ خوب والا بہت والا ہے غمن آیا ہی لل و نہارو اور اس کی نشانی میں سے رات اور دن ہے و اور سورج اور چاند لا شمس و لال قمر نہ تم سیدا کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور سیدہ کرو اللہ کو اللہ دِل خلا کا ہونا جس نے ان کو پیدا کیا ہے ان کن تم عیا ہوتا بدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو ان تقبر و پسکر و تقبر کریں فلادین ربی کا تو وہ لوگ جو تھے رب کے پاس ہیں یوسف وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں باللیلی والنہاری رات کو اور دن کو وہم لا اس امون اور وہ تھکتے نہیں اکتاتے نہیں ہیں ومن آیاتی اور اس کی نشانیوں سے ہے انہ کا تر اردہ کہ تو دیکھے گا زمین کو خاشعتن دری ہوئی دبی ہوئی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جب ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی اکتزت تو وہ لہلاتی ہے ورابت اور پھولتی ہے بڑھتی ہے ان الدی احیاہ وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا لاموہ گل وہ زندہ کرنے والی ہے مردوں کو ان نہ ہو شین قدیر اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ان اللہدینہ <سؤال> الحدون کی آیاتی نا یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں ٹیرا پانی اختیار کرتے ہیں لاقف نہ علینا وہ نہیں ہیں مغفی ہم پر افام یو القافی ناری خیر کیا وہ جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے امن یا وہ آدمی یا اتی آمن جو آئے امن کی حالت میں یوم القیامت قیامت کے دن اے ما شئتم تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو ان نہ ہو ماتا ملونا وہ جو تم عمل کرتے ہو ان کو خوب دیکھنے والا ہے ان اللہ دینہ کفاروبری یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ذکر کے ساتھ نصیحت کے ساتھ افر کیا لمہ جا جب وہ آئی ان کے پاس وہ ان حولا کتاب ان عزیز اور بے شک وہ باعزت کتاب ہے لاء عطی الباقل والا من خلقی ہی نہیں آتا اس کے پاس باطل سامنے سے اور نہ پیچھے سے تنزیل منحقیمن حمید وہ اتاری ہوئی ہے بہت زیادہ حکمت والے بہت زیادہ تعریف کیے گئے کی طرف سے مایوقا ما قدقیر الرسول قد منقبلی کا نہیں کہا جائے گا تجھ کو مگر وہی جو تحقیق کہا گیا ان رسولوں کے لیے جو تجھ سے پہلے تھے ان نہ ربا کر رازو مغفرتِن بے شک تیرا رب البتہ والا ہے علیم اور اگر ہم اس کو بنا دیتے اعجمی یعنی غیر فصیح عربی والا قرآن لیات کیوں نہیں اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی و عربی کیا آجمی اور عربی یعنی کہ غیر فصیح عربی قرآن ہے اور رسول فسی عربی والا ہے عجمی غیر فصیح عربی کو کہتے ہیں اور عربی فصیح عربی کو اور عجمی غیر عربی کو قول کہہ دیجئے ہوا للہ دینا آمنو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہدن ہدایت بشف و شفا اور شفا و دینا اور وہ لوگ لا جو نہیں ایمان لاتے فی آزان بکر ان کے کانوں میں بوجھ ہے وہ علیہم امن اور وہ البتہ ان تحقیق ہم نے دی فقط تو اس میں اختلاف کیا گیا کلیمت سبقت ربی کا اور اگر نہ کلمہ سبقت لے گیا تیرے رب کی طرف سے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وہ انہ لفی شکم منہ مریب اور بے شک وہ لفی شکم البتہ شک میں ہیں منہ اس کے بارے میں مریب بے چین کرنے والے یا شک میں ڈالنے والے شک میں ڈالنے والے شک کے اندر مبتلا ہیں من املا صالح جس نے عمل کیے نیک فلی نفسی ہی تو اس کے اپنے لیے ہیں ومن اص جس نے برائی کی فعلی تو۔ اسی پر ہے رما ربو کا بزلام نیلابید اور تیرا رب نہیں ہے کچھ بھی ظلم کرنے والا للاوید بندوں پر الہی یورد علم اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے وما تخرجو من ثمارات اور جو نکلتا ہے پھلوں سے من اقمامی ہا ان کے غلافوں سے وماں تحمل من عنسا اور نہیں اٹھاتی کوئی مونس والا اور نہیں وہ وہ غلا کرتی اس کو جنتی اللہ بھی ہی مگر وہ سب اس کے علم کے میں ہوتا ہے وہ یوم اور جس دن وہ ان کو پکارے گا این شرا کہاں ہیں میرے شرا کا کالو کہ آزن کا ہم نے تجھ کو صاف بتا دیا ہے ماں منہ من شہید ہم میں سے کوئی شہادت دینے والا نہیں ہے بد اللہ اور گم،, گم ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے ان سے ما کانو نو من قبلو جس کو وہ پکارتے تھے پہلے ودنوں اور وہ یقین کریں گے کہ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بھی محیث بھاگنے کی کوئی جگہ لاس عمل انسانوں میں دعا خیری نہیں اکتاتا انسان اچھی خیر کی دعا سے وہ ان مصح شرو اگر چھوئے اس کو شر فیا قنوت تو وہ نہایت مایوس اور انتہائی نا امید ہو جاتا ہے والا ان ادب نہ ہو اور اگر ہم چکھا دیں اس کو اپنی طرف سے رحمت ممبا نظر رہا تکلیف کے بعد مستق جو اس کو پہنچی رہ یا پولن نہ ہاذ آ لی وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے وہ ما عز الساعۃ قائما اور نہیں میں سمجھتا قیامت کو قائم ہونے والی والا اور اگر میں لوٹایا جاؤں الا ربی اپنے رب کی طرف انََ دلپسنا بے شک میرے لئے اس کے پاس ہوگی اچھائی فلاں النب انّا لدین کافرو البتہ ہم ضرور خبر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ففر کیا بیما حامل اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے ولا نذیق نہ ہوں بن اغابن غزیز اور ہم ان کو ضرور چکھائیں گے سخت اغاب و ادا انامنا ع ال انسانی اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اعلیٰ و اعراز کرتا ہے بنا آ بھی جانبی ہی اور اپنے پہلو کو دور کرتا ہے و ادا مصحف اور جب اس کو کوئی شر مصیبت پہنچتی ہے فضو دعا عریز تو لمبی چوڑی دعاؤں والا بن جاتا ہے کل کہہ دیجیے ار تم کیا خیال ہے تمہارا انکان من اللہ ہی اگر ہے اللہ کی طرف سے سما کفر پھر تم نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ من لوگ کون زیادہ گمراہ ہے مما نص سے فی شقاق بعید جو دور کی مخالفت میں ہے صنوریم آیاتنا نا فل آفاق کی ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں دنیا کے کناروں میں وفی انفسم اور ان کے اپنے اندر حتیٰ یہ لہم رحم حتیٰ کے واضح ہو جائے ان کے لیے الاء الحق کہ بے شک وہ حق ہے عوالم یقفی بربی کا کیا کافی نہیں ہے تری رب کو یہ بات اللہ علا کعین شہید, شہید کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ خبردار ان نہ مریت رب بے شک و اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں ہیں اللہ خبردار اندہ بک الشمحید بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز کو گھیرنے والا ہے